فلا السلم واللہ معکم ولن بس مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور کافروں کو سلح کی دعوت نہ دو اور تم ہی بالآخر غالب گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا اجر ہرگز کم نہیں کرے گا مومنوں کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے میں ہرگز اپنی کمزوری ظاہر نہ ہونے دو اور جہاد کی طاقت ہونے کے باوجود دشمنوں کو صلح کی پیشکش نہ کرو بہرحال غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا اور سربلند تم ہی ہوگی اور جب تک تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا اور تمہارے نیک امال کا اجر کچھ بھی کم نہیں کرے گا بلکہ پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل و کرم سے زیادہ دے گا